أ السلاة والسلام على س المسلخة من الأبيية أما بعد وال خلاللاافة عليه السلاة وال السسلام الفلاافة بعضي ثم يشير بعضها ملك واللك یہاں سے شرح پر ماتین کی مدت بتاتے ہیں کہ خلافت کی مدت کیا ہے یعنی کب تک کے بارے میں یہ کا سمجھ لائے گا کہ وہاں تک خلافت ہے اور اس کے بعد اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ماتن نے جو وطن کی عبارت لائے ہیں و ایک عمر خلافت و 30 سنه خلافت 30 سال ہے ثم بعد ذلك اس کے بعد ملک و امارت سنتا یہ بادشاہت اور امارت ہے تکون یہ 30 سال خلافت کے بعد خلافت نو سنه اس کے شار بیانے آپ علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی اور اس کے بعد بادشاہتیں ہوں گی امارات ہوں گی اب شارہ نے پہلے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ تیس سال الا رقص چلا تھی نسل رقص کا مطلب تیس سال پورا ہونے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا تو تیس سال پورے ہو گئے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ تیس سال مکمل ہوتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ماہ حضرت حسن بن علی کی خلافت ہے وہ بھی خلافت میں ہی شامل ہے تیس سال جا کر پورے ہوتے ہیں جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے چھ ماہ یعنی حاکم رہنے کے بعد جب حضرت علی معاویر رضی اللہ تعالیٰ حکم دس پرگار ہوئے ہیں تو اس وقت تک جا کر تیس ماہ تیس سال مکمل ہوتے ہیں اس لیے کہ اپنے پاس اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کیجیے گا ارت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت رہی ہے دو سال تین ماہ حضرت البکر صدیق کی خلافت دو سال تین ماہ جب طرح تمر فارون رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت دس سال اور چھ ماہ رہی ہے قرۃمر فارون کی دس سال اور چھ ماہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مکمل سال رہی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سال اور سال اب اگر آپ دیکھیں گے تو صدیق رضی اللہ علیہ کی خلافت کے مکمل سال دو حضرت کے دس حضرت عثمانیہ غنی کے بارہ حضرت علی کے چار ان سب کو ملائیں گے دس بارہ چار اور دو تو یہ بنیں گے اٹھائیس اتنے بنتے ہیں اٹھائیس سال ٹھیک ہے اب اگر آپ آگے مہینوں میں دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چار سال کے بعد کتنے نو مہینے حضرت فاروق کے چھ مہینے حضرت وقت صدیق کے تین مہینے دو سال تین مہینے اور کو تین مہرات یہ مکمل ایک سال ہو جاتا ہے بارہ نان ایک سال تو یہ انتیس سال اور حاکم رہنے کے بعد انہوں نے دست برداری کی ہے حضرت امیر کے حق میں اس پر جا کر یہ چھ ماہ پھر جا کر مکمل ہوتی ہے خلافت تیس سال تب کہ جب خلافت ہوتی ہے اب رہا سوال یہ, کہ یہ کہنا کہ خلافت عمارت چلے گی سارے کہتے کیجیے میرے ماویہ ہیں اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے ماویہ اور اس کے بعد جو بھی تھا تو یہ لوگ خلافا نہیں تھے کہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو رزاد کے بات پر اتفاق ہے کہ خلافا باقی خلافہ سنتے بھی ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح مروانی جو رہے ہیں ملک مروان ان کے لوگ رتم عبدالعزیز کے بارے میں خلیفہ کہا جاتا ہے تو یہ بات اب لال لے دے کر کئی خلیفے کے بعد خلاصہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحیح نبوت کے منحص سے مطابق جو خلافت ہوگی جس میں کوئی اختلافات اور انتشارات نہیں ہوں گے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی تو وہ صرف اور صرف تیس سال ہوگی اس کے بعد اگرچہ خلافت رہے گی کہیں اس میں کمی کو تہی بھی ہوگی لیکن صحیح جو خلافت ہوگی وہ تیس سال ہوگی اور یہ ایک اچھی طاویل ہے حدیث کے اندر کیوں کہ جگر جو ہے وہ کئی سارے حالات اس بات پر متفق ہے اس کے بھی خلافت رہی ہے اب اس عزیز کا پھر کیا مطلب ہوگا اس کے بعد بھی خلافت رہی ہے اگر یہ تو پھر وہ خلافت نہیں ہے لیکن اب جب طویل کی جگہ موجود ہے تحویل کی جا سکتی کے یہ مطلب کامن طور پر وہ خلافت ہے جو صحیح نبوقت کے منحص کے مطابق تھی کی وہ کیا ہے کی اس کے بعد کیا ہے ہو سکتی ہے لیکن ممکن ہے کہ اس میں وہ منحجر وہ طریقہ نہ رہے اس کے بعد ایک بحث شارع نے کی ہے کہ کیا خلیفہ کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم اور واجب ہے یا لوگوں پر لازم اور واجب ہے اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہاں پر امام کہ امام کا مقرر کرنا کیا ہے واجب اور لازمی ہے تو اہل سنت وال جماعت اہل روافظ معت ذلاع تمام استاد پر متفق ہیں کہ امام کا مقرر کرنا واجب ہے امام کا مقرر کرنا کیا ہے واجب ہے روافض بھی مانتے ہیں اہل سنت بھی لیکن ذلت گردارے کی جہت مختلف ہے روافض کہتے ہیں کہ امام کا مقرر کرنا واجب ہے اللہ تبارک وطالف ہے امام کا مقرر کرنا منتخب کرنا واجب ہے لیکن کس پر اللہ تبارک جبکہ و تعالی جب کہ اہل اور جماعت اور معتدلہ واضح ہے یہ الگ الگ پر واجب ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک پر واجب اب متضر سنف میں بھی فرق ہے اہل سنف اور جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت پر یعنی لوگوں پر تو واجب ہے خلیفہ کا مقرر کرنا لیکن دلائل نقلیہ کی روشنی میں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا ہے کہ آپ اسلام نے جس طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مرا کہ جس کو اپنے خلیفہ کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو وہ کیا ہے جہانگیر کی لوگوں پر واجب اور لازم ہے خلیفہ کا مقرر کرنا اور امام کا مقرر کرنا لیکن یہ نقل نہیں بلکہ قلع واجب اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ کسی نہیں کسی نائب اور خلیفہ کو ہونا چاہیے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ٹھیک ہے نقلی دلائل تو ہے ہی, ہی ہے کہ نقل اور عقل دونوں اس بات کا تقادہ کرتی ہیں کہ لوگوں پر لازم ہے کہ کسی کو کیا کرے خلیفہ اور نائب بنائے اس لیے کئی سارے معاملات ہوتے ہیں ملکوں کے, کے اور عوام کے, کے جو بغیر خلیفہ کے اور حکمران کے ادا نہیں کیے جا سکتے دیکھیے و ثلاثن سنتن خلافت سالت و اس کے بعد و امارت علیہ و خلافت ونعتن خلافت خلافت وادی میرے بعد کی سال خلافت ہوگی بتا دیا وہ تیس سال کا پورے ہوتے ہیں اس رو سے اس حدیز روپ سے معاویہ اور ان کے بعد لوگ ہیں، وہ نہیں ہوں گے بلکہ ہوں گے یہ ذرا مشکل بات ہے یہ ان لاقت اس لیے کہ وغارہ یعنی گرا وغیرہ کھولنے والے ان مشکلات کو دور کرنے والے کون سہری من الامتی محمد کے مستحدین کو متفق ہیں عباسی خلافا کی خلافت پر کی خلافت پر مستحدین اس طرف یہ ہیں دوسری طرف عزیز ہے اب کیا مراد شاید کہ مراد ان کامل شکر اب اس حدیث سے مراد کیا ہوگا خلافت کاملا حدیث سے مراد خلافت کاملہ ہوگی ایسی خلافت کاملا اللہ تلاش اللہ تلاش و حاشی مخالفت جس میں کسی چیز کی مخالفت نہ ہو ہوتاباتے اور اتباع سے ہو مائل ہونا ہوتا ہے لیکن جب سلے میں آ جائے گا تو مراد اعراض کرنا اتباعت ہو تکونو تو وہ بڑی خلافت کی ہوگی جس میں اختلافات نہیں ہوں گے جس میں فرم برداری کا انکار نہیں ہوگا وعدہ فن داتون ہو اور اس کے بعد کبھی ایسی خلافت ہوگی اور کبھی ایسی نہیں ہوگی وعدہ فن داتونوں کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بعد کبھی ایسی خلافت ہوگی کبھی کمبل کی ماں پھر اس کے بعد اجماع ہے امام کے مقرر کرنا تو واجب, واجب ہے سب پہ متفق ہے یہ اس اختلاف اس میں ہے کہ آل آیا اللہ تعالیٰ پر واضح ہے منتخب کرنا سلطح مخلوق پر تو واقف کہتے ہیں کہ اللہ پر واضح ہے اور معذل ضلع اور اہل سنت کہتے ہیں کہ مخلوق پر ہی واضح ہے لیکن پھر دلیل سمعی دلیل سمعی یعنی دلیل نقلی یعنی حدیث وغیرہ او اقلی دلیل والمذہب سمان تو اب ابھی تو معتزلہ بھی الگ ہو جاتے ہیں متضلاع کا مطلب یہ ہے کہ دلیلے نقلی کے ذریعے سے واجب ہے جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ دلیل عقلی کے ذریعے سے واجب ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ دلیل عقلی اور نقلی دونوں سے واجب ہے صرف دلیلے عقلی سے باجو نہیں بلکہ نقل کو جس میں داخل ہے مخلوق پر واجب ہے امام کا مقرر کرنا دلیل نقلی کی بنیاد پر مم مات ولم امام ہی جو مرا اور اپنے زمانے اور اپنے وقت کے حاکم کا پتہ نہیں تھا فقد مات تب وہ کی ہو نبی علیم اور شروع میں ہی سب سے اہم کام جو بنایا ہے سب سے اہم کام جو کیا ہے جس کو سمجھا ہے وسلم کی وفات کے بعد وہ کیا ہے امام کا مقرر کرنا ہے یہاں تک کہ امت مسلمہ نے اور امت مسلمہ کے سب سے بڑے رہنماؤں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہین پر بھی امام کی تقرری کو مقدم رکھا ہے کلام ہر امام کی موت کے بعد دوسرے امام کی تقرری کو سب سے ضروری سمجھا ہے جیسے پچھلے سبق میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں تو تو کی خلافت آپ اسلام کی تفن سے پہلے پہلے بیٹھ ہو چکی تھی فاروق کرنی ہے فاروق شہید ہونے سے پہلے پہلے چھ لوگوں کی کمیٹی بنا کر جا چکے تھے آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں بکرباد موٹے کلے باب نے شراہیا دے اور اس لیے کہ بہت سارے شرعیہ جو شریعت کی ضروری اشیاء ہیں ضروری احکامات ہیں یا توقف ہے امام کی تقرری پر موقف ہیں کما اشارہ ہوئے گی جیسے کہ آب کے ماتن فول ہے جو کا قول ہے اس کی طرف اشارہ کرے گا تو مسلمانوں کے لیے امام کا ہونا کیوں ضروری ہے اور کیا کیا ہے آگے کیا ہے وہ اگلا وطن لاگو گروں میں ایمان کرے گی ان شاء اللہ چیز میں اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سب کے حامی عناصر ہوں سب خیر سے واقع السلام علیکم و اللہ و برکاتہ